نحمد اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی قدر آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی دو سورتیں سورۂ فتح اور سورہ حجرات کے بعد مضامین کے حوالے سے اپنی جنگ گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے انا فتح القافت مبینہ لیا فر اللہ مات و ضمبک وما تاخر کیا پیارے حبیب تجھے فتح مبین کی بشارت ہو اور ہم نے تری اگلی اور پچھلی ساری ہتاؤں کو معاف کر دیا ہے اور مالک کائنات کیا کہتے ہیں اپنی نعمتوں کو تیرے اوپر تمام کر دیا ہے اور پیارے حبیب آپ کو شرات مستقیم کے اوپر گامزن دیا ہے یہاں فتح مبین سے کیا مراد ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن سنشی ہجری کے اندر مالک کے آئنات ان کو ایک خواب دکھلاتے ہیں خواب حضرت آقا علی صلاحۃ السلام کو کیا آتی ہے کہ آپ بیت اللہ شریف میں جا رہے ہیں آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں اور عالم یہ ہے کہ کسی نے اپنے سر کو مڑوایا ہوا ہے اور کسی نے اپنے سر سرپ کتروایا ہوا ہے سن پانچ ہجری میں چوبیس ہزار کے لشکر جرار نے مدینہ طیبہ کا گھیرا کیا تھا جس کو اللہ رب العزت نے اس ہند کے موقع پر زبردست حدیمت اور زبردست شکف سے دوچار کیا تھا ایسے عالم میں جب حضرت آقا علیہ وسلام کو یہ ہاب آتی ہے تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی ولی کا ہاتھ وہ شریعت میں حجت نہیں ہوتا کسی پیر کا ہاب شریعت میں حجت نہیں ہوتا کسی شہید کا ہاب شریعت میں دلیل نہیں ہوتا لیکن جس ہاپ کو نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ نبی کو آنے والا ہاپ جو ہے حجت ہوتا ہے نبی علیہ صلاحت والسلام نے اپنے تیئیس سالہ دور ڈبو سے پہلے چھ مہینے تک سچے ہاپ دیکھے تھے اور حضرت آقا علی صلاحت السلام کا یہ شاد علی ہے کہ یہ جو سچا ہاب ہے یہ وہی کا چھیالیسواں حصہ ہوتا ہے تو جب حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہاں بھائی تو آپ اپنے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات کہی کہ میرے ساتھی ہم سارے کے سارے لوگوں کو عمرے کی تیاری کرنا چاہیے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب ہم آکا کے ساتھ نکلیں گے تو مکہ مکرمہ کے لوگ وہاں کے کافر وہاں کے قبائل یہ بات سمجھیں گے کہ شاید یہ لڑائی کی نیت سے آئے ہیں اور اگر ہم حالت احرام میں جائیں گے انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہماری لڑائی کی نیت موجود نہ ہوئی تو نامعلوم ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے لیکن حضرت آقا علیہ صلاح السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چودہ سو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت آقا علیہ صلاح السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے روانہ ہو جاتے ہیں جب آقا علیہ صلاح السلام مکہ مکرمہ کے قریب پہنچتے ہیں ان کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ کافروں نے خالد ابن ولید جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے ان کی قیادت میں ایک لشکر مسلمانوں کے لشکر کو روکنے کے لیے روانہ کیا ہے آکار علیہ صلاح اسلام رفتے کو بدلتے ہیں بدلتے ہوئے خدیبیا کے مقام کے اوپر پہنچتے ہیں جب خدیبیا کے مقام کے اوپر پہنچتے ہیں کافروں کے وفود آپ کے پاس آتے ہیں اور ہدیب یہ مکہ سے انتہائی قریب کا مقام ہے آپ سے مذاکرات کرتے ہیں آپ کو کہتے ہیں آپ یہاں سے پلٹ جائیے آپ یہاں سے چلے جائیے آقا علیہ السلام وسلام کہتے ہیں ہم کسی بری نیت سے نہیں آئے ہماری نیت یہ ہے بیت اللہ الحرام اس کا تواف کیا جائے عمرے کو مکمل کیا جائے ہمیں عمرہ کرنے دو ہماری نیت جنگ کرنے کی نہیں وہ اشرار کرتے ہیں آپ پلٹ جائیے وفود آتے رہتے ہیں ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے یہاں تلک کہ حضرت آقا علیہ رہی سلاد وسلام اپنے اقدامات جناب ذنعین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ مکرمہ کے اندر بھیجتے ہیں جب آپ مکہ میں جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ حضرت ذنعرين رضی اللہ تعالہ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے آقا علیہ سلاد وسلام آپ کی نیت لڑائی کرنے کا نہیں تھی لیکن جب آپ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے آپ نے ایک درخت کے نیچے اپنے ہاتھ کو کیا اپنے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات کہی میرے صحابہ جو عثمان کے کساس کی میرے ہاتھ کے اوپر بیت لیتا ہے میں اس کے بارے میں یہ بات کہتا ہوں وہ میرے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ کو نہیں رکھتا اس نے میرے ہاتھ کے اوپر بیت نہیں کی بلکہ مالک کائنات کے ساتھ اس نے یہ بات کی ہے ان انما فروقی پیارے حبیب جو آپ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو رکھ رہے وہ آپ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو نہیں دے رہے بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں کے پر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مقام میں بلند حاصل ہوا کہ جنہوں نے ان کی موت کا بدلہ یا ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حضرت آقا کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو دیا تھا مالک کائنات نے ان کو جمیع صحابہ میں سے سب سے افضل صاحبی بنا دیا اور آپ کے سامنے درجات صحابہ کے حوالے سے میں اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں نبی علیہ سلاد اسلام ان کے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام ہیں ان میں سے وہ دس ہزار سب سے افضل ہیں جنہوں نے مکہ کی فتح میں حصہ لیا اور ان دس ہزار میں سے بھی وہ چودہ سو صحابہ سب سے افضل ہیں جنہوں نے ہدا کے موقع پر آپ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دیا تھا اور ان چودہ سو صحابہ میں سے بھی تین سو تیرہ وہ صحابہ سب سے افضل ہیں جنہوں نے بدر کے مارکے میں حضرت آکار عی سلاد اسلام کی رفاقت میں کافروں کی فوجوں کا مقابلہ کیا تھا اور ان تین سو تیرہ میں سے بھی وہ دس صحابہ سب سے افضل ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے حضرت آقا کی زبان سے الفاظ سنے تھے کہ ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے عمر تم جنت میں جاؤ گے عثمان تم جنتی ہو حیدر کردار تم جنتی ہو ابو عبیدہ تم جنتی ہو سعد تم جنتی ہو طلحہ تم جنتی ہو زبیر تم جنتی ہو عبد الرحمان تم جنتی ہو اور اس کے بعد سعید ابن وید یہ دس صحابہ ان سب میں سے افضل ہیں اور ان دس میں سے بھی وہ چار صحابہ سب سے افضل ہیں جن کو حضرت آقا کی رحمت کے بعد دنیا کے اندر مالک ایک آئلات نے آپ کو آپ کا جانشین بنایا لیکن مالک کو کیا منظور تھا جن لوگوں نے حضرت آقا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کرنا تھا تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملتی ہے حضرت ذن و رضی اللہ و تعالیٰ زندہ ہیں وہ زندہ پلٹ کے واپس آتے ہیں ان کے ساتھ کافروں کا سردار سہیل بھی موجود ہوتا ہے اور یہ سہیل وہ ہے جس کو بعد میں اسلام کی شہادت حاصل ہوئی حضرت آقا علیہ سلاد و ان کی بارگاہ میں آ کے یہ بات کہتا ہے آپ یہاں سے پلٹ جائیں اگر آپ اگلے برس آئیں تو اس سورت کے اندر ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے ہم آپ سے سدا کا معاہدہ کرتے ہیں دس برس تک نہ آپ ہم سے جنگ کریں گے نہ ہم آپ سے جنگ کریں گے ایک اور نقدہ انہوں نے یہ رکھا کہ ہم سدھا اور جنگ بندی کے حوالے سے سکھ کو رکھنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ میں آ جائے آپ نے اس کو چھوڑ کے ہمارے پاس بیچ دینا ہے آپ کا کوئی ساتھی ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو بیچنے کے پابند نہیں صلاح ہزاب میں جب یہ شرطیں رکھی گئی آقا علیہ صلاح نے ساری شرطوں کو تسلیم کر لیا جب واپسی کا ارادہ کرتے ہیں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی غیرت کو چوٹ لگتی ہے کہا آکا کیا برف کے رسول نہیں کیا اللہ معبود برحق نہیں کیا اسلام سچا دین نہیں کیا وجہ ہے ہم کافروں کے سارے کے سارے مطالبات کو مان رہے کہا عمر ہموش ہو جاؤ کیا تم کو اس بات کا یقین نہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور رسول اللہ وہ ہوتا ہے جو کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا جو کام اپنی رائے سے نہیں کرتا جو کام اپنے ارادے سے نہیں کرتا وما یگ بگو نل ہوا انہ اللہ واح ہر سست ہو کھاتا ہے ہر شخص کو غلطی لگتی ہے لیکن غلطی نہیں لگتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگتی حضرت آکا علیہ السلام وسلام نے باتیں کہیں ادھر کچھ آگے گئے مالک کائنات نے آسمان کی بلندیوں سے نایات کا ردول فرما دیا انا فتح اللہ کا فتح مبینہ پیارے حبیب سلاحدیا کی شرائط کو سن کر تیرے باد صاحبہ یہ سمجھتے ہیں شاید ان کو شکست ہو گئی ان کو شکست نہیں ہوئی بلکہ مالک کائنات نے ان کے لیے فتوحات کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور وہ دن دور نہیں جب مکہ مکرمہ کے اندر تم اس انداز میں داخل ہو گئے کہ جب تم نکلے تھے تم تنہا تھے تم اکیلے تھے تمہارا عالم یہ تھا تم گاروں میں چھپتے تھے تمہارا عالم یہ تھا کہ تم اپنے آپ کی پہچان کروانے کے لیے تیار نہ تھے لیکن جب مکہ میں شاہ داہل شان سے دائل ہوگے تمہارے ساتھ ہوں گے, مکہ کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے بڑے, بڑے سرداروں کی گردنے لہرانا رہ ہوگا, ہوگا وہ جھنڈا نہیں ہوگا مناب کا جھنڈا نہیں ہوگا جھنڈا نہیں ہوگا بلکہ وہ جھنڈا کبریا کی توحید کا جھنڈا ہوگا اور ہی سورت کے اندر مالک کائنات نے صاحب کے رضوان اللہ علی مجمعین کی فضیلت کا ذکر کیا اور یہ بات کہی محمد رسول اللہ ولادینکار روح ماحو بین کائنات کے لوگوں و سلو جو محمد علیہ سلاۃ السلام کے صحابہ ہیں وہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں پیار کے جذبات موجود ہیں ان کے دلوں میں اگر نفرت اور بغض ہے صرف کافروں کے لیے ہے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی نفرت نہیں رکھتے ایک دوسرے سے کوئی بغض نہیں رکھتے آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جناب علی کا جناب ابو بکر سے اختلاف تھا جناب ابو بکر کا جناب علی سے اختلاف تھا جناب عثمان کا جناب علی سے اختلاف تھا آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات مصفر انداز میں رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں حضرت حیدر کردار رضی اللہ تعالیٰ مالک کائنات نے ان کو بہت سے بیٹے عطا فرمائے تھے حسن اور حسین کے بعد جب ان کے گھر پہلا بیٹا ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں اس کا نام کیا رکھو گے کہا میں اس کا نام نامی اپنے نبی کے نام کے اوپر محمد رکھوں گا پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں علی اس کا نام کیا رکھو گے کہا اس کا نام ابو بکر رکھوں گا پھر بیٹا پیدا ہوا کہا علی اس کا نام کیا رکھو گے کہا اس کا نام عمر رکھوں گا پھر بیٹا پیدا ہوا کہا اس کا نام کیا رکھو گے کہا اس کا نام عثمان رکھوں گا پر محبت کا عالم کیا ہے حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے در بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام ابو بکر رکھتے ہیں پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام عمر رکھتے ہیں پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا نام عثمان رکھتے ہیں ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے کو دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا انہوں نے اس کا نام ابو بکر رکھا پھر بیٹا پیدا ہوا پھر اس کا نام عمر رکھا پھر بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عثمان رکھا اور ذرا کربلا کے شہیدوں کی اگر فیرس کو اٹھایا جائے تو آپ لوگ حیران ہوں گے ان میں حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بھی موجود ہیں حضرت علی کے بیٹے عمر بھی موجود ہیں حضرت علی کے بیٹے عثمان بھی موجود ہیں حسن کے بیٹے ابو بکر بھی موجود ہیں ہسن کے بیٹے عمر بھی موجود ہیں حسن کے بیٹے عثمان بھی موجود ہیں حسین کے بیٹے ابوبکر حسین کے بیٹے عمر حسین کے بیٹے عثمان بھی موجود ہیں اور کربلا میں سے ایک وہ بچا تھا جن کا نام زین اللہ تھا جن کا نام علی اب حسین تھا کہا آج میرے وادے کے اندر میرا بھیا ابوبکر نظر نہیں آتا میرا رچا ابوبکر بکر نہیں نظر نہیں آتا اور جاؤ آج کے بعد سن لو آج کے بعد میری کلیت ابوبکر ہے جہاں پر صحابہ کرام رضواد اللہ مجمعین ان کے درمیان اتنی پیار و محبت کی باتیں موجود تھیں بال لوگوں نے یہ بات کہی وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے مالک کائنات نے کیا کہا ان کے دو گروہ تھے ایک گروہ مہاجرین کا گروہ تھا اور وہ گروہ وہ تھا جس نے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر کو چھوڑا اپنے اہل عیال کو چھوڑا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اپنی جائیداد کو چھوڑا اور کہا دوسرا گروہ وہ تھا جو بیوی کو چھوڑ کے آیا دوسرا گروہ وہ تھا جس نے بیوی کو طلاق دے کے اپنے ساتھی کے سامنے پیش کر دیا کہا تو اگر نکاح کرنا چاہتا اس سے کر لے ایک گروہ وہ تھا جو گھر کو چھوڑ کے آیا دوسرا گروہ وہ تھا جس نے اپنے گھر کو اپنے ساتھی کے سامنے رکھ دیا کہا تو اس گھر میں رہ لے میں اس, سے اس گھر کی قیمت وصول نہیں کرتا ایک گروہ وہ تھا جو کاروبار کو چھوڑ کے آیا دوسرا گروہ وہ تھا جس نے کاروبار کو مہاجروں کے سامنے رکھ دیا کہا بھیا تم کاروبار کر لو مجھے زیادہ منافع کی ضرورت نہیں اللہ رب العزت پیار شاع فرماتے ہیں اس محبت کی وجہ سے اس پیار کی وجہ سے اس محبت اس کی وجہ سے اللہ اتنا راضی ہوا باغوں کے نیچے سے نہریں گزرتی ہوں گی لیکن نبی کے صحابہ کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے ان کی رفت کی وجہ سے ان کے لاک کی وجہ سے اللہ ان کو ایسی جنت دیں گے تجری تحت اللہ اس جنگت میں جتنے بھی باغ ہوں گے ساروں کے نیچے سے बहते होंगे ہوں گے ساروں کے نیچے سے نہریں بیٹھی ہوں گی اور کہا یہ اجر کائنات میں کسی دوسرے کو مل سکتا ہی نہیں اور آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی بات فلاح صاحبہ کے حوالے سے رکھ کے سورہ حجرات کے بعد مدامین کو بیان کرنا چاہوں گا حضرت موسا علیہ سلاد وسلام جب انہوں نے ارد فلسطین میں داخل ہونا تھا آپ اپنے ساتھیوں سے یہ بات پوچھتے ہیں اے میرے مجھے یہ بات بتلاؤ میرا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے جناب موسا کو یہ بات نہیں تھی فتح ہو جائے گی ہم جنگ میں جناب عیشا علیہ سلاد ان کے پترس جس کا مقام وہی ہے جو ہمارے یہاں پر صدیق اکبر کا مقام ہے جناب عیشا کی محبری کرتا ہے بارہ ہواریوں میں سے جناب عیسہ علیہ سلاد و السلام کو چند مینار کئی بہت دے دیتا ہے لیکن میرے نبی سے صاحب کا عالم کیا ہے غلط کی برکھا برد رہی ہے تیراک لگتے ہیں ہاتھ شل ہو جاتے ہے بازو بے کار ہو جاتا ہے لیکن تلحا نبی کے سینے کے سامنے اپنے بازو کو کیے ہوئے نبی کے وجود کے سامنے اپنے وجود کو کیے ہوئے لوگ مدت گزرنے کے बाद مکہ کے بچے پوچھتے ہیں تلہ چچا آپ کے بابو کو کیا ہوا کہا یہ وہ بابو ہے جس کو میں نے میدان حضرت اسلام کے سامنے پانا تھا صحابہ رضوان صاحب مجمعین ان کے برابر کا گروہ نہ کائنات کے اندر کوئی پہلے پیدا ہوا نہ ان کے بعد پیدا ہوگا اور ان کا ایمان ہمارے لیے دلیل بن گیا مالک کائنات نے کیا کہا فع نہ منو با امن تم بھی فاقال سن لو جو صدیق کا ایمان لے کے آئے جو فاروق کا ایمان لے کے آئے جو ذنع رحم الحیدر کرار کا ایمان لے کے آئے جو صحاب بدر کا ایمان لے کے آئے جو صحاب ہنیند کا ایمان لے کے آئے میں اس کے ایمان کو قبول کروں گا اور جو ان کے ایمان کے مطابق نہیں چلتا جو ان کے عمل کے مطابق عمل نہیں کرتا میں اس کے عمل کو قبول نہیں کروں گا نبی علیہ سلاد اسلام نے بہتر فرقوں کی بات کی کہا بہتر فرقے گمراہ بہتر فرقے جہنمی ہے ایک فرقہ جنتی ہے آکا اس کی نشانی کو بتلائیے کہا وہ کام اتنا کرتا ہے جتنا میں نے کیا ہے یا میرے صحابہ نے کیا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح الحیح میں صحابہ کرام رضوان اللہ کے مجمعین کے طرز عمل کے اوپر چلنے کی توفیق دے اس کے آگے سورہ حجرات ہے اور سورہ حجرات نے مالک کائنات نے دین حنیف کے ایک انتہائی اہم مسئلے کو بیان کیا مالک کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں یا دین لس ہی وقت اللہ اے کائنات کے لوگوں نبی اور اللہ کے حکموں سے آگے نہ بڑھا کرو جب نبی کسی بات پر حکم دے دے اس بات کو فوراً مان لیا کرو جب نبی کی سنت آ جائے بڑے سے بڑا محبس ہو بڑے سے بڑا فقیر ہو بڑے سے بڑا امام ہو بڑے سے بڑا مشرد ہو بڑے سے بڑا حتیب ہو بڑے سے بڑا فقیر ہو ساروں کی ساروں کی بات کو دیوار پہ دے مارو مگر آقا کی بات کے پراج کو نہ آنے دو اور آکا نے خود اپنے بارے میں یہ بات کہی تھی کہا میں اس کے ون کی بڑی باتیں سنی ہے ذرا اس کو تولو صحیح آگاہ کہتے ہیں فرشتوں نے میرے لیے ترارو کو کائم کیا ترارو کے پلڑے میں مجھ کو ڈالا گیا دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو ڈالا گیا کہا میرا پلڑا اتنا भारी کے زمین کے ساتھ لگ رہا دوسرا پلان اتنا ہلکا کہ آسمان کے ساتھ باتیں کر رہا کہ پلڑے میں ڈالا گیا آکا کا پلا بھاری ہے کہاں سو کے ساتھ تو لو سو کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا آقا کا پلڑا بھاری ہے کہاں ہزار کے ساتھ تو لو کے ساتھ تو لو لاکھ کے ساتھ تو لو لاکھ کے ساتھ تو لو کروڑ کے ساتھ تو یہاں تک کے پورے اللہ کی خدائی ایک طرف اور تنہا مدینے والے ایک طرف اب بھی مدینے والے کا پلّا بھاری ہے پوری کائنات کا پل ہلکا ہے اس کا क्या کیا ہے پوری کی پوری کائنات جمع ہو جائے جس میں امام بھی ہو جس میں فکاہا بھی ہو جس میں محدین بھی ہوں جس میں مشاہدین بھی ہو جس میں خطابہ بھی ہو جس میں علما بھی ہوں جس میں فکاہا بھی ہو یہاں طلب کے حرفہ ایروا بھی ہو تنہا مدینے والے آکا دوسری طرف ہوں ان کی بات کو ساروں کی ساروں کی بات کو نظر انداز کر دیا جائے گا مگر کملی والے کی بات کو زمین پر نہیں گرنے دیا جائے گا اور آؤ ذرا شاہد کی تشریح کے اندر صحابہ صاحب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طرز عمل کو دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دربار لگا ہوا ہے ایک آدمی آتا ہے اس نے چوری کرتے کباب کیا ہے دو مرتبہ پہلے چوری کر چکا اب تیسری مرتبہ پھر چوری کر کے آیا ہے پہلے دایا ہاتھ کر چکا بایاں قدم کر چکا اب بائیں ہاتھ میں کٹنے کی باری ہے صدیق کون ہے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر امت کے بوڑھوں پر حم کھانے والا امت کے جوانوں پر رنگ کھانے والا امت کے بچوں پر رحم کھانے والا کہا گیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا یہ طرف حاجت بھی نہیں کر سکتا صدیق میں اتنی ہمت نہیں اس کے ہاتھ کو کاٹ دے ادھر صدیق یہ بات کہتا ہے میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا ادھر فاروق کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں صدیق تو سانی اسن بھی ہے نبی کا یار بھی ہے نبی کا حلیفہ بھی ہے لیکن اس بات کو سن لے اصنت الد ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے اور جہاں پر مدینے والے کی حدیث ہو جہاں پر آقا کی سنت ہو جہاں پر آقا کا ارشاد ہو وہاں پر صدیق تیرا فتوا بھی نہیں چل سکتا صدیق نے اپنے سر کو گرایا اٹھایا کہا عمر تھی کہا ہے جہاں پر کمری والے کی بات آ جائے وہاں پر صدیق کی بات نہیں چل سکتی اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اور بات صدیق کی نہیں آؤ فاروق کا دور ہے فاروق نے حکم دیا کوئی حج متو کا حرام نہ باندھے اس لیے نہ باندھے لوگ آتے ہیں حج کر کے عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں بیت اللہ اجیرا رہتا ہے ادھر آرڈیننس جاری کیا اسی سال عبداللہ ابن عمر نے حج کا ارادہ کیا ذوال کے مقام پہ, پہ پہنچے لبیک کہتے ہوئے حجمتوں کا حیران باندھا لوگ کہنے لگے تجھے اپنے باپ کے آرڈیننس کا علم نہیں کہا مجھے اپنے باپ کے آرڈیننس کا علم نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رپورٹ پہنچائی گئی عبداللہ کو طلب کیا اور عبداللہ وہ ہے جو جب بھی آیا اپنی گردن کو گرائے ہوئے آیا جب بھی آیا اپنی پلکوں کو بچھائے نہیں کیا جا سکتا کہا عبداللہ تو نے میری آرڈینس کو نہیں سنا لیکن آج عبد آتا ہے کس طرح آتا ہے گردن کو اٹھایا ہوا پلکوں کو اٹھایا ہوا سینہ بنا ہوا حضرت عمر نے بدلے ہوئے تیور دیکھے کہا عبداللہ تو نے میری آرڈیننس کی مہالفت کی کہا بابا امر رسول اللہ کو مانا جائے یا والے کی کو جائے پیروی نے اور اس لیے جس نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے جس کی سنت کے ہوتے ہوئے جس کے ارشاد کے ہوتے ہوئے جس کے افعال کے ہوتے ہوئے صدیق کی بات نہیں کر سکتی فاروق کی بات نہیں کر سکتی اس نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی فقیح کا فتویٰ بھی نہیں کر سکتا اور آؤ ہم اپنے دوست سیاح بھائیوں کو بھی محاطب ہو کر یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ ہو ان کی ولایت کی بات کرتے ہیں ان کی امامت کی بات کرتے ہیں ان کو حلیفہ بلا فصل مانتے ہیں حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ ہو ان کے دور کے اندر بعض لوگ مرتد ہو گئے حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ ہو غصہ آیا حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا ہر ایک جتنے کا جتنے لوگ مرتد ہوئے ہیں ان سارے کے سارے لوگوں کو جلا کر راک کر دیا حضرت علی روی اللہ تعالیٰ حکم سے ان سارے کے سارے لوگوں کو جلا کر راک کر دیا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس روی اللہ تعالیٰ ہو وہ حضرت علی روی اللہ تعالیٰ میں گورنر ہے ان کو اس بات کا اطلاع ملتی ہے حضرت علی کے حکم سے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا اگر میں ہوتا علی کی جگہ پر ان کو قبل کرتا ان کو پھانسی بجاتا لیکن نہ ان کو کبھی بھی آگ نہ لگاتا اس لیے کہ میرے نبی نے کہا ہے لاتو عیب عذاب اللہ ہی. اللہ کے عذاب سے کسی کو عذاب نہ دیا کرو کسی کو آگ میں زندہ نہ جلایا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع ملتی ہے یہ بات نہیں کہی میں فقیر ہوں میں فاطمہ کا شوہر ہوں میں حسنین کا بابا ہوں میں امیر المومنین ہوں کہا عبد اللہ تجھ کو بتلانے میں دیر ہو گئی اگر نے پہلے بتلا دیا ہوتا علی ان کو آگ لگانا تو بڑی دور کی بات ہے ان کو چنگاری لگانا بھی گوارا نہ کرتا اسی لیے حدیث سے اربا کی بات نہیں چل سکتی جس نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے خولا اربا کی بات نہیں چل سکتی اس نبی کے ہوتے ہوئے عیمہ اربا کی بات بھی نہیں چل سکتی اور ایک اور بات تو سن لو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ درس حدیث کو دے رہے ہیں آقا علیہ آ رہی ان کی سنت کی شمع کو جلا رہے ہیں سامنے سے اکش اٹھتا ہے کہتا ہے جناب صدیق نے ایسے فتوہ دیا دوسرا سس اٹھتا ہے کہتا ہے جناب فاروق نے فتوہ دیا عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آو ذرا میری اس بات کو سن لو، میں تمہارے سامنے حضرت آقا کی بات کو رکھتا ہوں، ان کی حدیث کو رکھتا ہوں ان کی سنت کو رکھتا ہوں تم اس حدیث کے مقابلے میں اس سنت کے مقابلے میں ابو بکر عمر کی رائے کو پیش کرتے ہو اور مجھ کو ڈر ہے تمہارے اوپر کومے لوٹ کی مانند پتھر نمرتنے لگے اور جس نبی کی بات کو چھوڑ کر صدیق کی بات کو مانا جائے جس نبی کی بات کو چھوڑ کر فاروق کی بات کو مانا جائے اس کے عالم یہ ہے اس مجرم کا عالم یہ ہے اس کے اوپر قومے لوت کی مانند پتھر نہ برسنے لگے اور جنبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے جنبی کی بات کے ہوتے ہوئے جنبی کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی بات کو مانتا ہے کسی مشرح کی بات کو مانتا ہے کسی مفتی کی بات کو مانتا ہے اس کو اپنے ربان میں جاننا چاہیے اور میں کیا کہتا ہوں یہ بات تو صدیق کی تھی یہ بات تو فاروق کی تھی آؤ مالک اللہ کو پیدا کیا ان رسولوں میں سے تین سو تیرہ رسولوں کو افضل بنایا ان تین سو تیرہ میں سے بھی پانچ رسول ایسے ہیں جو انعظم ہیں ان میں سے بھی موسا کلیم ایسے ہیں جنہوں نے گفتگو کی اور جن کے بارے میں مالک کائنات کیا کہتے ہیں محبت موسا میں نے اپنی طرف کی محبتوں کو ڈیل دیا ہے اور جس کے بارے میں مالک کائنات کیا کہتے ہیں وسناتو کلی رسی اور موسا میں نے بنایا ہے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے اسا کے اوپر رب نے کو ناول کیا وہ اس کے بارے میں رب کہتا ہے اور سن لو تو کے اندر ہدایت بھی تھا اس کے اندر نور بھی تھا اس میں روشنی بھی تھی اس میں اللہ کا حکم بھی تھا اللہ کی آیات بھی تھی یہ تو جو موسا نبی کے اوپر ناول ہوئی فاروق نے ہاتھ میں تھامی آقا بھی بارگاہ میں آئے کہا کلام اللہ کو پڑھتے ہیں تو کو بھی پڑھا کریں آیت قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کی آیات کو پڑھا کریں قرآن کے حکموں کو مانتے ہیں تو کے حکموں کو مانا کرے آپ کی بات کو مانتے ہیں موسا کی بات کو مانا کرے حضرت آکا کے چہرے کے پڑ جائے پاسی محرم صدیق اکبر بیٹھے چہرے کو نہیں دیکھتا اپنے آ جائے تو اس کو بھی میری پیروی کے بغیر نہیں مل سکتی اور جس نبی کی بات کو چھوڑ کر موسا کی بات نہیں مانی جا سکتی جس نبی کی بات کو چھوڑ کر ایسا کی بات نہیں مانی جا سکتی جس نبی ابراہیم کی بات نہیں مانی جا سکتی جس نبی جا سکتی رہے اور جس نبی کی امامت و قیادت کا حد اللہ رکن عزت نے ایک لاکھ چوبیس ہزار سے لیا کیا اس نبی کی حدیث کے ہوتے ہوئے کیا اس کے فرمان کے ہوتے ہوئے کیا اس کے کال کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی بات کو ماننا جائز ہے امتی کی بات کو آکا کی بات کے مقابلے میں نہیں مانا جا سکتا اور جو مانتا ہے اس کے بارے میں بات کو نہیں مانتے جو ان کے ارشاد کو نہیں مانتے جو ان کی شال کو نہیں مانتے جو ان کی ڈھال کو نہیں مانتے جو ان کی کفتار کو نہیں مانتے جو ان کی رفتار کو نہیں مانتے جو ان کے کردار کو نہیں مانتے جو ان کے اٹھنے کو نہیں مانتے جو ان کے بیٹھنے کو نہیں مانتے جو ان کے طرز کو نہیں مانتے جو ان کے جہاد کو نہیں مانتے سنو دنیا کے اندر دلیل ہوں گے اور آرت میں مالک کائنات نے دردناک آپ کو تیار کر دیا ہے اور آج آپ کو اس بات کی مبارک ہو میں یہاں پر اجتماع کے اندر آپ حضرات کو اس بات کی مبارک باد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے ہم جو بھی بات کرتے ہیں کسی بڑے کا نام لے کے نہیں کرتے کسی بزرگ کا نام لے کے نہیں کرتے ہم نے جب بھی بلایا ہے کال اللہ کی طرف بلایا ہے یا کال رسول کی طرف بلایا ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جو حض حضرت آقا چھوڑ کے گئے ہیں آپ نے اعلان کر دیا تھا ترق تو مرین لن تبیلوم تم بھی ماں کتاب اللہ وسنتی اور سن لو لوگو جو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک چن کر رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے آقا بتلائیے دو چیزیں کون سی ہیں کہا ایک رش آنے والی کتاب ہے دوسرا میرے لبوں سے نکلنے والا فرمان ہے اور آؤ ہم نے نہ کبھی ایک کی بات کی ہے نہ کبھی تین کی بات کی ہے ہم نے جب بھی بات کی ہے یا کو کال <سؤال> اللہ کی بات کی ہے یا کال رسول کی بات کی ہے ہم نے جب بھی بات کی ہے یا قرآن کی بات کی ہے یا بواری کی بات کی ہے ہم نے جب بھی بات کی ہے یا قرآن کی بات کی ہے یا مسلم کی بات کی ہے ہم نے جب بھی بات کی ہے یا قرآن کی بات کی ہے یا دلمنی کی بات کی ہے ہم نے جب بھی بات کی ہے یا قرآن کی بات کی ہے یا نسائی کی بات کی ہے ہم نے جب بھی بات کی ہے یا کی بات کی ہے یا ابن ماج کی بات کی ہے ہم نے جب بھی بات کی ہے یا قرآن کی بات کی ہے ابو داود کی بات کی ہے ہم نے جب بھی بات کی ہے یا کی کی بات ہے یا امام مالک کی بات کی ہے ہم نے جب بھی بات کی ہے یا قرآن کی بات کی ہے یا ابن دارن کی بات کی ہے ہم نے جب بھی بات بات کی کی کی ہے ہے یا دارمی اور ہم نے اعلان کر دیا ہے جب تک ہم زندہ ہے کسی امتی کے فتوے کو صحیح مان سکتے ہی نہیں اور ہم نے یہ بات کہاں سے سیکھی ہے ہمیں مالک کائنات نے یہ بات بتائی احباری اور سنو عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے پیروں کو اپنے مولویوں کو رب بنا لیا تھا نے یہ آگ پڑی ابھی پاس موجود تھے کہا का ہمیشہ بھی پوجا تو کرتے تھے ہم نے ایسا کو عید اللہ کہا تھا لیکن ہم نے کبھی اپنے پیروں کو ربت نہیں بنایا کہا بھی ایمان سے بتلاؤ دھیان سے کھو اگر پیر یہ بات کہتے یہ چیز حلال ہے حلال مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے اگر پیر یہ بات کہتے یہ بات حرام ہے حرام مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے کہا کا مانتے تھے کہا یہی مانا ہے رب بنانے کا یہی کا آج میں پوچھتا ہوں پورے پیار سے پوچھتا ہوں ادب سے پوچھتا ہوں احترام سے پوچھتا ہوں ہے حلال حرام ہے تم کہتے ہو حلال حلال ہے آقا نے کہا ہے نکاح بلاولی نجائز ہے تم کہتے ہو جائز ہے آقا نے کہا ہے ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک طلاق ہیں تم کہتے ہو تین طلاقیں ہیں آقا نے کہا وہ نماز جس میں شرح فاتحہ نہیں تم نے کہا وہ نماز ہے جس میں سرح فاتحہ نہیں ہے آقا کہتے ہیں نماز رف کیا کرو تم کہتے ہو نہیں کرنا چاہیے پھر بھی یہ کہتے ہو ہم اپنے پیروں کو اپنے مفتیوں کو رب نہیں بناتے وہ ہم کیا کہتے ہیں جب تک تمہیں زندہ رہنا چاہیے سنت مستوال پہ زندہ رہنا چاہیے وگنہ کیا ہوگا یوما تو کل وجوہ ناری یقول یا لئی تنا و تعالیٰ رسولہ اور جس دن ان کے چہروں کو جہنم کی یاد میں گرایا جائے گا یہ یہ ہوئے کہیں گے اکاش ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہوتا کاش ہم نے رسول اللہ کی بات کو مانا ہوتا اور اس موقع پہ کیا کہیں گے انا اتانا سابقنا و کبرانا فضلونا سبیلا ہم نے تکابرین کی بات کو مانا ہم نے شہزادوں کی بات کو مانا ہم نے بڑوں کی بات کو مانا انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اللہ رب العزت ہمیں کی بات کی بجائے مفتیان کی بات کی بجائے محدثین کی بات کی بجائے آقا کی بات کو ماننے کی توفیق دے وا ارداونا الحمدللہ رب العالمین